من بسم اللہحیم الحمد للّہ رب المین الرحمن الرحیم و والسلام على علیٰ سعید المب المرسدین امام المطین خواتم سعید سيدنا و محمد ملیٰ علیہ و اجمعین ہمارے ہاں مختلف ایام اور مختلف مہینوں کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں ماہر محرم گزرا سفر شروع ہونے کو ہے اور سفر کے بارے میں بے تحاشا ایسی باتیں ہمارے ہاں شہرت پا گئی ہیں کہ جو کہ سریحن غلط ہیں ہمیں یاد ہے ایک دفعہ جیل ہم گئے تو وہاں پہ ایک بورڈ پر ایک درود شریف لکھا دیکھا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ سفر میں بہت سی بلائیں نازل ہوتی ہیں اور ان بلاؤں سے بچنے کے لیے یہ والا درود شریف پڑھا جائے حوالہ کنزن مال کا دیا ہوا تھا اب دو چار باتیں اس میں ایسی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے دیکھیں علم حاصل کرنا بڑا ضروری اور ہمارے دین نے علم حاصل کرنے کو تمام مسلمانوں پہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے فرض قرار دیا ہم لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا یہ کہ ہم نے علم کو صرف دنیاوی علم سمجھ لیا اور قرآن اور حدیث اور فقہ اور عقیدہ اس کو ہم نے پیچھے کر جب جبکہ حقیقت یہ ہے ہم پہلے بھی کئی نشستوں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ علم اصل میں جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی کا ہے یہ جو دنیاوی علوم ہیں یہ ہماری نزدیک یہ علوم نہیں ہیں یہ فنون ہیں ان کو دنیا میں رہنے کے لیے سیکھنا لازم ہے لیکن دنیا اور آخرت دونوں کو سوارنے کے لیے جس علم کو سیکھنا لازم ہے وہ قرآن اور حدیث اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے یہ جھوٹ ہے کہ جو حوالے ہمیں دیے جاتے ہیں اس میں سے اب تنظل بڑی ایک اچھی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح نظر المجالس ہے اسی طرح اور کئی ایسی کتب ہیں جو ہمارے علماء بڑے ذوق کے ساتھ اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ درس کے لیے اور بیان کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کتب اور اس جیسی تمام کتب روایات اور احادیث کی کتب کے پہلے تین درجوں میں کہیں نہیں آتی کیونکہ ان میں غیر معتبر روایات کی بہت زیادہ کثرت ہے صحیح روایات بھی ہیں لیکن غریف بھی ہیں بے صنعت بھی ہیں مودو بھی ہیں جن, جن کا پتا ہے کہ جھوٹی اب عوام جب ان کتابوں کو کھولتی ہے تو چونکہ وہ واقف علوم الحدیث کی باریکیوں سے نہیں ہے اس لیے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتی اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس پر گلام کیا پچھلے دنوں ایک صاحب سے گفتگو اس موضوع پہ ہوئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ بھی اگر حوالہ دینا ہے تو جس مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے اس کی کسی کتاب سے حوالہ دیں گے آپ اور کسی کتاب سے حوالہ نہیں دیں گے تو ہم نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ ان کو یہ چاہیے کہ بہار شریعت کا مطالعہ ہے بہار شریعت کی جلد تیسری کے اندر بڑا صاف لکھا ہوا ہے اصل الفاظ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے ہیں اور اس قسم کے کئی کام ہیں جو کرنے سے وہ پرہیز کرتے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگ تو سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور خصوصاً ماہ سفر کی جو ابتدا آئی تاریخِ تیرہ ہیں ان کو زیادہ نحس مانا جاتا ہے منحوس مانا جاتا ہے اور ان کو عام طور پر تیرہ تیزی کہا جاتا ہے اور اس کے آگے بہارِ شریعت میں لکھا ہے یہ سب جہالت کی باتیں اور پھر اسی میں آگے لکھا ہے ایک حدیث موجود ہے جو کہ صحیح حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے اور اسی کتاب میں پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کا اس کو محبوس سمجھنا غلط ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ زیقت کے مہینے کو بھی بہت سے لوگ برا مانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں اور اس میں بھی کچھ تاریخ بیان کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس کے علاوہ ہر ماہ میں تین تیرہ تیئیس آٹھ اٹھارہ اور اسی کو بھی وہ منحوس سمجھتے ہیں یہ سب باتیں لفظ ہیں اور پھر لکھا ہے اسی جلد کے اندر صحیح البخاری کے حوالے سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کے الفاظ کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب بے ثبوت ہے وہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارشاد یہی ہے کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام خرافات کو دور کرتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دین کے اندر منحوس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہاں کچھ ساتیں زیادہ مبارک ہیں کچھ مہینے زیادہ مبارک ہیں کچھ دن زیادہ مبارک ہیں لیکن یہ کہنا کہ فلاں دن منحوس ہے دین اسلام میں منحوس کا یہ جو بات کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ علم کا دین ہے علم کو حاصل کرنا اس میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے علم جو ہے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں تاہا کے اندر تاہا کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے باقاعدہ ایک دعا اس کے اندر دی گئی ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اور یہ کس کو کہا ہے نبی کریم علیہ وسلم سے ہیں. یہ علم ہے یہ انسان کو بڑی مشکلات سے بچا جاتا ہے اب جیسے یہی ایک مثال ہم نے لی سفر میں یہ نہ کرو سفر میں وہ نہ کرو یہ سب باتیں ہمیں الٹا گناہ گار کر دیتی ہیں دین میں جتنی اہمیت ہے علم کے بارے میں کسی اور دین میں ایسی اہمیت نہیں ہے باقی یا دھیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور باقی مذاہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ایک چیز اس میں بڑی واضح نظر آئے گی کہ ان کی جو کتابیں ہوتی تھی یا ہوتی ہیں اکثر اوقات تو ان کو عام انسان کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے اور صرف ایک طبقہ ہوتا ہے جو ان کتب کو پڑھ سکتا ہے اور ان کی تشہیر کر سکتا ہے اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہر مسلمان کو یہ حق دیا کہ وہ قرآن پڑھے اور اور اس کو سمجھے اور اس کو سیکھے اور اس میں عمل کرے اور پھر آگے سکھائے صرف صرف صرف میں موجود کسی بھی ادیان میں سے دین میں ہے تو وہ صرف یہی یہ ہے اور اس لیے تربیز شریف کی یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ فرض ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا تعلق نہ عمر سے ہے نہ کسی جنس سے ہے مرد پر بھی فرض ہے عورت پہ بھی فرض ہے بوڑھے پہ بھی فرض ہے ہاں جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے علم سیکھنے کا اہتمام کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اگر والدین یہ ذمہ داری نہیں پوری کرتے تو گنا گھاٹ ہے ایک. اور اسی لیے قرآن مجید میں سورہ المجادلہ کے اندر آیت موجود ہے کہ جس میں واضح طور پہ بیان اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اور علم والوں کے درجے کئی بلند کرتا ہے اور حدیث شریف ہے اچھا ایک چیز ان میں رکھیں ہم نے عالم کا صرف ایک مطلب سمجھ لیا آپ نے وہ بھی فرمان سنا ہوگا کہ بھئی پہنچا دو آگے بھلے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہے ہمارے نزدیک جب ہم لفظ عالم کہتے ہیں ظاہر ہے جو باقاعدہ عالم دین ہے اس کو بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر علم مکمل طور پہ کوئی سیکھتا ہے ہمارے ایک یہ بھی ہے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ جیسے میٹرک ہے اور ایف ایس سی ہے بی ایس سی کہ جی باقاعدہ امتحان دیا ہو کوالیفائی ہوا ہو ہمارے کئی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا امتحان نہیں دیا لیکن بڑے بڑے مشاہد کے پاس اٹھے بیٹھے ان سے سیکھا پھر اسی طرح آپ میں سے کوئی بھی اگر کسی ایک چیز میں دو چیز میں تین چیز میں باقاعدہ علم حاصل کرتا ہے مکمل دیکھیں نامکمل علم حاصل جب کرتا ہے نا تو پھر آگے گمراہی پھیلاتا ہے لیکن وہ مکمل علم حاصل کرتا ہے تو کم از کم اس معاملے میں تو اس کو عالم ہم تسلیم کرتے ہیں اب حدیث شریف میں آیا ہے اور یہ حدیث شریف تبرانی میں بھی ہے اسی مفہوم میں صحیح الجام میں بھی ہے ہےغیب میں, میں بھی ہے اسی مفہوم میں میں صحیح ترغیب میں بھی ہے اور اس کے اندر اس کی سند حسن مانی جاتی ہے آپ کو ہم نے کئی بار پہلے بھی عرض کیا ہے کہ صحیح حدیث کے بعد سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ حسن کا ہے اور صحیح اور حسن یہ دو جو ہے نا اقسام ایسی ہیں جن کو ہم جن پہ عمل کرنا لازم خیال کرتے ہیں سوائے خدا نا خاصہ سے ٹکرانا جائے اور اگر ٹکرا جائے تو ہم یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ کوئی سیاق کو سباق تو نہیں ہے ہو سکتا کہ کسی خاص موقع کی مناسبت سے یہ بات ہو اور عام حکم نہ ہو تو حدیث شریف میں ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے نے کی پر جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ایک عام آدمی کی فضیلت اس میں فرق دیکھیے کتنا ہوگا ہم آپ صرف سوچیں بھی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات ہم کہہ رہے ہیں عالم کو فضیلت جو ہے عابد پر جو ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے اس پر اس طریقے سے ہے اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے آپ کو عرض کریں کہ آپ کی اس، ان کے لیے جب ہم مختلف کتب کھنگالتے ہیں اور آحادیث کا زخیرہ دیکھتے ہیں کئی بار اتنا عرصہ ہو گیا الحمدللہ بیان کرتے ہوئے ہمیں لیکن اس کے باوجود آج بھی ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اللہ کیا سعادت ہے ہمارے لیے اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور ابن माजा شریف میں بھی ہے ابن माजा شریف میں تو ضعیف صنعت کے ساتھ ہے لیکن اب داود کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ ہے تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ کسی ایک صنعت سے صحیح بھی ثابت ہو جائے تو ہم اس کو صحیح ہی تسلیم کرتے ہیں زکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ چلا دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چودہویں رات کی تمام ستاروں پر ہے اور ایک اور جو مسرت ابی کی حدیث ہے اس کی صحت ہمیں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہو سکا اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے حسن ہے یا کیا ہے لیکن کمال الفاظ ہیں کہ فضیلت عالم کی عابد پر ستر درجے ہے اور ہر درجے میں اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین اب یہ جو حدیث مبارکہ ہیں ان سے ہمیں بڑا واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ اللہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور نہ صرف یہ کہ وہ چاہتا ہے بلکہ اس کے بدلے بے بہا انعامات اعلان فرمائے گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ وقت ہم دنیا کو دے رہے ہیں بے شک دیتے رہے ہیں دنیا میں رہنا ہے دنیا کمانی تو ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر رہے لیکن دنیا داری میں بہت سے ہم ایسے کام کر رہے ہیں جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں یا کم از کم کچھ حصہ کا چھوڑ سکتے ہیں اور وہ حصہ جو ہے ہم حصول علم کے لیے مقرر کر سکتے ہیں اور جب تک یہ علم ہم سیکھیں گے نہیں تب تک ہم یہ, یہ معلوم نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزاری تھی اور ہمیں ان کی اطاعت اور ان کی کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحبت اختیار کریں کیونکہ صرف اگر کتابوں سے علم حاصل ہو سکتا تو قرآنِ مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمِ اسباب بنایا ہے اس کا ایک نظام ترتیب دیا ہے قرآنِ مجید ہر بندہ اٹھتا اس کے سرانے پہ بڑی زبردست قسم کی جلد کے اندر خوبصورتی میں چھپا ہوا پڑا ہوتا اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے لیکن اللہ نے ایک چیز واضح اپنے نظام میں ہمیں دکھا دی کہ یہ قرآنِ مجید ہے اس کے حقوق ہیں دین نے کہا اس کا سیکھنا اس پہ عمل کرنا پھر اس کو سکھانا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قرآن کے حقوق میں ہیں اور اگر آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ شروع سے یہاں نشستیں جو ہیں ان میں آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً جب اس مسجد کا افتتاح ہوا تھا تو دوسرے جمعے کے اندر ہم نے قبر کے اندر ہونے والے چار سوالوں کا ذکر کیا تھا ہمارے ہاں تین کہے جاتے ہیں لیکن ہم نے حدیث مبارکہ صحیح سے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چوتھا سوال بھی ہے اور وہ چوتھا سوال کس چیز کے بارے میں تھا تھا وہ چوتھا سوال اس کتاب کے بارے میں تھا. خاری شریف کی ایک اور حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے ایک صدقہ جاریہ دوسرا نفع بخش علم اور تیسرا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے تو یہ جو نفع بخش علم ہے آج ہم نے جتنی آپ سے گفتگو کی آپ جس کے دل میں یہ گفتگو بیٹھی کہیں آپ نے اس کا ذکر کیا انہوں نے کہیں آگے اس کا ذکر کیا جب تک اس گفتگو کے مطابق آپ کا عمل رہے گا آپ کو تو ثواب ملے گا ہمیں بھی ثواب ملے گا اس دین کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ جو دے رہا ہے اس کا بھی ثواب جو لے رہا ہے اس کا بھی ثواب اور جب تک وہ استعمال ہو رہا ہے تب تک ثواب اسے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس علم کی طرف آئے جو اصل علم ہے حقیقی علم ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں وہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ اللہ کریں صرف یہ ذکر نہیں ہے یہ علم حاصل کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے حدیث سیکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے حدیث سکھانا بھی اللہ کا ذکر ہے نوافل پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آسان اذکار جیسے سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوتا اللہ باللہ اس طرح کے یہ سارے کے سارے اذکار یہ سب اللہ کا ذکر ہیں اور ہمیں اس راستے پہ اگر چلیں گے تو اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ سکون حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی بے بہائی انعامات ملیں گے ہماری جو مشکلات ہیں وہ ہم پر صرف امتحان کی غرض سے آئیں گی اور بڑے مختصر وقت کے لیے آئیں گی اور وہی اللہ جو ہمیں امتحان میں ڈالے گا وہی اللہ ہمیں ہمارے ان کے نتیجے میں ان کو بطور وسیلہ قبول کرتے ہوئے ہمارا ایمان ہے کہ ان مشکلات سے ہمیں نکال بھی دے گا اللہ تعالی ہم سب کو فہم اتا فرمائے سکون اتا فرمائے اور اذن و توفیق بخشے کہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے احادیث مبارکہ کا علم حاصل کریں وصل اللہ وعلا خیر خلق کریں سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یار حمران